سورہ نور ان نور نام پانچویں رکو کی پہلی آیت اللہ نور وات ورد سے ماخوز ہے زمانہ نزول یہ امر متفق علیہ ہے کہ یہ سورت غزوہ بنی مستلق کے بعد نازل ہوئی ہے خود قرآن کے بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کا نزول واقعہ عفق کے سلسلے میں ہوا ہے جس کا ذکر تفصیل کے ساتھ دوسرے اور تیسرے رکو میں آیا ہے اور وہ تمام معتبر روایات کی روح سے غزوہ بنی المستلق کے سفر میں پیش آیا تھا لیکن اختلاف اس امر میں ہے کہ آیا یہ غزوہ پانچ ہجری میں غزوہ احزاب سے پہلے ہوا تھا یا چھے میں غزب احزاب کے بعد اصل واقعہ کیا ہے اس کی تحقیق اس لیے ضروری ہے کہ پردے کے احکام قرآن مجید کی دو ہی صورتوں میں آئے ہیں ایک یہ صورت دوسری سور احزاب جس کا نزول بالاتفاق اتفاق غز احزاب کے موقع پر ہوا ہے اب اگر غزب احزاب پہلے ہو تو اس کے معنی یہ ہیں کہ پردے کے احکام کی ابتدا ان ہدایات سے ہوئی جو سورہ احزاب میں وارد ہوئی ہیں اور تکمیل ان احکام سے ہوئی جو اس سورت میں آئے ہیں اور اگر غزوہ بنی المستلق پہلے ہو تو احکام کی ترتیب الٹ جاتی ہے اور آغاز سورہ نور سے مان کر تکمیل سورہ احزاب والے احکام پر ماننی پڑتی ہے اس طرح اس حکمت تشریح کا سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے جو احکام حجاب میں پائی جاتی ہیں اسی غرض کے لیے ہم آگے بڑھنے سے پہلے زمانہ نزول کی تحقیق کر لینا ضروری سمجھتے ہیں ابن سعد کا بیان ہے کہ غزو بنی المستلق شابان پانچ ہجری میں پیش آیا اور پھر زیقادہ پانچ ہجری میں غز احزاب یا غزو خندق واقع ہوا اس کی تائید میں سب سے بڑی شہادت یہ ہے کہ واقع افق کے سلسلے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو روایات مروی ہیں ان میں سے بعض میں حضرت سات بن عبادہ اور سات بن معذ کے جھگڑے کا ذکر آتا ہے اور تمام معتبر روایات کی روح سے حضرت سعد بن معاذ کا انتقال غزوہ بنی قریضہ میں ہوا تھا جس کا زمانہ وقوع غزوہ احزاب کے متصلن بعد ہے لہذا 6 ہجری میں ان کے موجود ہونے کا کوئی امکان نہیں دوسری طرف محمد بن اسحاق کا بیان ہے کہ غزوہ احزاب شوال پانچ ہجری کا واقعہ ہے اور غزوہ بنی المستلق شابان چھ ہجری کا اس کی تائید وہ کثیر التعداد معتبر روایات کرتی ہیں جو اس سلسلے میں حضرت عائشہ اور دوسرے لوگوں سے مروی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعہ افق سے پہلے احکام حجاب نازل ہو چکے تھے اور وہ سورہ احزاب میں پائے جاتے ہیں ان سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کا نکاح ہو چکا تھا اور وہ غزوہ ازاب کے بعد ذیقہ پانچ ہجری کا واقعہ ہے اور سورہ احزاب میں اس کا بھی ذکر آتا ہے علاوہ بریں، ان روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت زینب کی بہن جاہش نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر توہمت لگانے میں محض اس وجہ سے حصہ لیا تھا کہ حضرت عائشہ ان کی بہن کی سوکن تھی اور ظاہر ہے کہ بہن کی سوکن کے خلاف اس طرح کے جذبات پیدا ہونے کے لیے سوکناپے کا رشتہ شروع ہونے کے بعد کچھ نہ کچھ مدت درکار ہوتی ہے یہ سب شہادتیں ابن اسحاق کی روایت کو مضبوط کر دیتی ہیں اس روایت کو قبول کرنے میں صرف یہ چیز مانے ہوتی ہے کہ واقعہ افق کے زمانے میں حضرت سعد بن مواز کی موجودگی کا ذکر آیا ہے مگر اس مشکل کو جو چیز رفع کر دیتی ہے وہ یہ ہے کہ اس واقعے کے متعلق حضرت عائشہ سے جو روایات مروی ہیں ان میں سے بعض میں حضرت سعد بن مواز کا ذکر ہے اور بعض میں ان کے بجائے حضرت اس بن حزیر کا اور یہ دوسری روایت ان دوسرے واقعات کے ساتھ پوری طرح مطابق ہو جاتی ہے جو اس سلسلے میں خود حضرت عائشہ ہی سے مروی ہیں ورنہ محض ساد بن معاذ کے زمانہ حیات سے مطابق کرنے کی خاطر اگر غزوہ بنی المستلق اور قصہ اف کو غزوہ احزاب اور قریضہ سے پہلے کے واقعات مان لیا جائے تو اس پیچیدگی کا کوئی حل نہیں ملتا کہ پھر آیت حجاب کا نزول اور نکاح زینب کا واقعہ اس سے بھی پہلے پیش آنا چاہیے حالانکہ قرآن اور کثیر التعداد روایات صحیحہ دونوں اس پر شاہد ہیں کہ نکاح زینب اور حکم حجاب احزاب اور قریضہ کے بعد کے واقعات ہیں اسی بنا پر ابن ہزم اور ابن قیم اور بعض دوسرے محققین نے محمد بن اسحاق کی روایت ہی کو صحیح قرار دیا ہے اور ہم بھی اسی کو صحیح سمجھتے ہیں تاریخی پس منظر اب یہ تحقیق ہو جانے کے بعد کہ نور چھ ہجری کے نصف آخر میں سورہ احزاب کے کئی مہینے بعد نازل ہوئی ہے ہمیں ان حالات پر ایک نگاہ ڈال لینی چاہیے جن میں اس کا نزول ہوا جنگ بدر کی فتح سے عرب میں تحریک اسلامی کا جو عروج شروع ہوا تھا وہ غزوہ خندق تک پہنچتے پہنچتے اس حد تک بڑھ چکا تھا کہ مشرقین یہود منافقین اور متربسین سب ہی یہ محسوس کرنے لگے تھے کہ اس نوخیز طاقت کو محض ہتھیاروں اور فوجوں کے بل پر شکست نہیں دی جا سکتی جنگ خندق میں یہ لوگ متحد ہو کر دس ہزار فوج کے ساتھ مدینے پر چڑھ آئے تھے مگر ایک مہینے تک سر مارنے کے بعد آخر کار ناکام ہو کر چلے گئے اور ان کے جاتے ہی نبی صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم نے علل اعلان فرما دیا اس سال کے بعد اب قریش تم پر چڑھائی نہیں کریں گے بلکہ تم ان پر چڑھائی کرو گے بامطابق ابن ہشام جلد تین دو سو یہ گویا اس امر کا اعلان تھا کہ مخالف اسلام طاقتوں کی قوت اقدام ختم ہو چکی ہے اب اسلام بچاؤ کی نہیں بلکہ اقدام کی لڑائی لڑے گا اور کفر کو اقدام کے بجائے بچاؤ کی لڑائی لڑنی پڑے گی یہ حالات کا بالکل صحیح جائزہ تھا جسے دوسرا فریق بھی اچھی طرح محسوس کر رہا تھا اسلام کے اس روز افزوں عروج کی اصل وجہ مسلمانوں کی تعداد نہ تھی بدر سے خندق تک ہر لڑائی میں کفار ان سے کئی گنا زیادہ قوت لے کر آئے تھے اور مردم شماری کے لحاظ سے بھی مسلمان اس وقت تک عرب میں بمشکل دس فیصد تھے اس عروج کی وجہ مسلمانوں کے اسلحے کی برتری بھی نہ تھی ہر طرح کے ساز و سامان میں کفار ہی کا پلہ بھاری تھا معاشی طاقت اور اثر و رسوخ کے اعتبار سے بھی مسلمانوں کا ان سے کوئی مقابلہ نہ تھا ان کے پاس تمام عرب کے معاشی وسائل تھے اور مسلمان بھوکوں مر رہے تھے ان کی پشت پر تمام عرب کے مشرق اور اہل کتاب قبائل تھے اور مسلمان ایک نئے دین کی دعوت دے کر قدیم نظام کے سارے حامیوں کی ہمدردیاں کھو چکے تھے ان حالات میں جو چیز مسلمانوں کو برابر آگے بڑھائے لیے جا رہی تھی وہ در اصل مسلمانوں کی اخلاقی برتری تھی جسے تمام دشمنان اسلام خود بھی محسوس کر رہے تھے ایک طرف وہ دیکھتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم اور صحابہ کرام کی بے داغ سیرتیں ہیں جن کی طہارت اور پاکیزگی اور مضبوطی دلوں کو مسخر کرتی چلی جا رہی ہے اور دوسری طرف انہیں صاف نظر آ رہا تھا کہ انفرادی اور اجتماعی اخلاق کی تہارت نے مسلمانوں کے اندر کمال درجے کا اتحاد اور نظم و ضبط بھی پیدا کر دیا ہے جس کے سامنے مشرقین اور یہود کا ڈھیلا نظام جماعت امن اور جنگ دونوں حالتوں میں شکست کھاتا چلا جاتا ہے کمینہ خصلت لوگوں کا خاصا ہوتا ہے کہ جب وہ دوسروں کی خوبیاں اور اپنی کمزوریاں سریح طور پر دیکھ لیتے ہیں اور یہ بھی جان لیتے ہیں کہ اس کی خوبیاں اسے بڑھا رہی ہیں اور ان کی اپنی کمزوریاں انہیں گرا رہی ہیں تو انہیں یہ فکر لاحق نہیں ہوتی کہ اپنی کمزوریاں دور کریں اور اس کی خوبیاں اخذ کریں بلکہ وہ اس فکر میں لگ جاتے ہیں کہ جس طرح بھی ہو سکے اس کے اندر بھی اپنے ہی جیسی برائیاں پیدا کر دیں اور یہ نہ ہو سکے تو کم از کم اس کے اوپر خوب گندگی اچھالیں تاکہ دنیا کو اس کی خوبیاں بے داغ نظر نہ آئیں یہی ذہنیت تھی جس نے اس مرحلے پر دشمنان اسلام کی سرگرمیوں کا رخ جنگی کاروائیوں سے ہٹا کر رزی لانا حملوں اور داخلی فتنہ انگیزیوں کی طرف پھیر دیا اور چونکہ یہ خدمت باہر کے دشمنوں کی با نسبت خود مسلمانوں کے اندر کے منافقین زیادہ اچھی طرح انجام دے سکتے تھے اس لیے بل ارادہ یا بلا ارادہ طریقہ کار یہ قرار پایا کہ مدینے کے منافقین اندر سے فتنے اٹھائیں اور یہود اور مشرقین باہر سے ان کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں اس نئی تدبیر کا پہلا ظہور ذیقہ پانچ ہجری میں ہوا جبکہ نبی صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم وآلہ نے عرب سے یہ تبنیت یعنی دوسرے کے بیٹے کو اپنا بیٹا بنانا اور خاندان میں اسے بالکل سلبی بیٹے کی حیثیت دے دینا کی جاہلانہ رسم کا خاتمہ کرنے کے لیے خود اپنے متبنہ زید بن ہارسا کی متعلقہ بیوی زینب بنتے جہش سے نکاح کیا اس موقع پر مدینے کے منافقین پروپیگنڈے کا ایک توفان عظیم لے کر اٹھ کھڑے ہوئے اور باہر سے یہود اور مشرقین نے بھی ان کی آواز میں آواز ملا کر افترہ پردازیاں شروع کر دیں انہوں نے عجیب عجیب قصے گھڑ گھڑ کر پھیلا دیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح اپنے موہ بولے بیٹے کی بیوی کو دیکھ کر اس پر عاشق ہو گئے اور کس طرح بیٹے کو ان کے عشق کا علم ہوا اور وہ طلاق دے کر بیوی سے دست بردار ہو گیا اور پھر کس طرح انہوں نے خود اپنی بہو سے بیاہ کر لیا یہ قصے اس کثرت سے پھیلائے گئے کہ مسلمان تک ان کے اثرات سے نہ بچ سکے چنانچہ محدثین اور مفسرین کے ایک گروہ نے حضرت زینب اور زید کے متعلق جو روایات نقل کی ہیں ان میں آج تک ان من گھڑت قصوں کے اجزاء پائے جاتے ہیں اور متشرقین مغرب ان کو خوب نمک مرچ لگا کر اپنی کتابوں میں پیش کرتے ہیں حالانکہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وََ وسلم کی حقیقی پھپھی امیمہ بنتے عبد المطلب کی صاحبزادی تھیں بچپن سے جوانی تک ان کی ساری عمر حضور صلی اللہ علیہ وََہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے گزری تھی ان کو اتفاقن ایک روز دیکھ لینے اور معذ اللہ ان پر عاشق ہو جانے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا پھر اس واقعے سے ایک ہی سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم نے خود ان کو مجبور کر کے حضرت زید سے ان کی شادی کی تھی ان کے بھائی عبداللہ اللہ بن جہش اس شادی سے ناراض تھے خود حضرت زینب اس پر راضی نہ تھی کیونکہ ایک آزاد کردہ غلام کی بیوی بننا قریش کے شریف ترین خاندان کی بیٹی تبن قبول نہ کر سکتی تھی مگر نبی صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم نے صرف اس لیے کہ مسلمانوں میں معاشرتی مساوات قائم کرنے کی ابتدا خود اپنے خاندان سے کریں انہیں حکمن اس پر راضی کیا تھا یہ ساری باتیں دوست اور دشمن سب کو معلوم تھیں اور یہ بھی کسی سے چھپا ہوا نہ تھا کہ حضرت زینب کا احساس فخر نصبی ہی وہ اصل وجہ تھی جس کی بنا پر ان کا اور زید بن حارثہ کا نباہ نہ ہو سکا اور آخر کار طلاق تک نوبت پہنچی مگر اس کے باوجود بے شرم افطرا پردازوں نے نبی صلی اللہ علیہ وَََََََََََ وسلم پر بدترین اخلاقی الزامات لگائے اور ان کو اس كسرت سے رواج کیا کہ آج تک ان کا یہ پراپگنڈا اپنا رنگ دکھا رہا ہے اس کے بعد دوسرا حملہ غزوہ بنی المستلق کے موقع پر کیا گیا اور یہ پہلے سے بھی زیادہ سخت تھا بنی المستلق قبیلہ بنی خزاع کی ایک شاخ تھی جو ساحل بحر احمر پر جدے اور رابق کے درمیان قدید کے علاقے میں رہتی تھی اس کے چشمے کا نام مریثے تھا جس کے آس پاس اس قبیلے کے لوگ آباد تھے اس مناسبت سے احادیث میں اس مہم کا نام غزوہ مریث بھی آیا ہے نقشے سے اس کے صحیح جائے وقوع معلوم ہو سکتی ہے شابان چھ ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ یہ لوگ مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاریاں کر رہے ہیں اور دوسرے قبائل کو بھی جمع کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں یہ اطلاع پاتے ہی آپ صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم ایک لشکر لے کر ان کی طرف روانہ ہو گئے تاکہ فتنے کے سر اٹھانے سے پہلے ہی اسے کچل دیا جائے اس مہم میں عبداللہ بن ابئی بھی منافقوں کی ایک بڑی تعداد لے کر آپ کے ساتھ ہو گیا ابن سعد کا بیان ہے کہ اس سے پہلے کسی جنگ میں منافقین اس کثرت سے شامل نہ ہوئے تھے موریسے کے مقام پر آ حضرت صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم نے اچانک دشمن کو جا لیا اور تھوڑی سی زد و خورد کے بعد پورے قبیلے کو مال اسباب سمیت گرفتار کر لیا اس مہم سے فارغ ہو کر ابھی مریسے پر ہی لشکر اسلام پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا کہ ایک روز حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں کے ایک ملازم جہجہ بن مسعد غفاری اور قبیلہ خزرج کے ایک حلیف کے درمیان پانی پر جھگڑا ہو گیا ایک نے انصار کو پکارا دوسرے نے مہاجرین کو آواز دی لوگ دونوں طرف سے جمع ہو گئے اور معاملہ رفا دفا کر دیا گیا لیکن عبداللہ اللہ بن اوبئی نے جو انصار کے قبیلے خزرج سے تعلق رکھتا تھا بات کا بتنگڑ بنا دیا اس نے انصار کو یہ کہہ کہہ کر بھڑکانا شروع کیا کہ یہ مہاجرین ہم پر ٹوٹ پڑے ہیں اور ہمارے حریف بن بیٹھے ہیں ہماری اور ان قریشی کنگلوں کی مثال ایسی ہے کہ کتے کو پال تاکہ تجھی کو بھمبوڑ کھائے یہ سب کچھ تمہارا اپنا کیا دھرا ہے تم لوگوں نے خود ہی انہیں لا کر اپنے ہاں بسایا ہے اور ان کو اپنے مال و جائیداد میں حصے دار بنایا ہے آج اگر تم ان سے ہاتھ کھینچ لو تو یہ چلتے پھرتے نظر آئیں پھر اس نے قسم کھا کر کہا کہ مدینہ واپس پہنچنے کے بعد جو ہم میں سے عزت والا ہے وہ ذلیل لوگوں کو نکال باہر کرے گا ہاشیا ایک سورہ منافقون میں اللہ تعالی نے خود اس کا یہ قول نقل فرمایا ہے اس کی ان باتوں کی اطلاع جب نبی صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کو پہنچی تو حضرت عمر نے مشورہ دیا کہ اس شخص کو قتل کرا دینا چاہیے مگر حضور نے فرمایا عمر دنیا کیا کہے گی کہ محمد خود اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کر رہا ہے پھر آپ نے فورن ہی اس مقام سے کوچ کا حکم دے دیا اور دوسرے دن دوپہر تک کسی جگہ پڑاؤ نہ کیا تاکہ لوگ خوب تھک جائیں اور کسی کو بیٹھ کر چہمگوئیاں کرنے اور سننے کی مہلت نہ ملے راستے میں اس بن حزیر نے عرض کیا یا نبی اللہ آج آپ نے اپنے معمول کے خلاف نا وقت کوچ کا حکم دے دیا آپ نے جواب دیا تم نے سنا نہیں کہ تمہارے صاحب نے کیا باتیں کی ہیں انہوں نے پوچھا کون صاحب آپ نے فرمایا عبداللہ بن عبئی انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس شخص سے رعایت فرمائیے آپ جب مدینے تشریف لائے ہیں تو ہم لوگ اسے اپنا بادشاہ بنانے کا فیصلہ کر چکے تھے اور اس کے لیے تاج تیار ہو رہا تھا آپ کی آمد سے اس کا بنا بنایا کھیل بگڑ گیا اسی کی جلن وہ نکال رہا ہے یہ شوشہ ابھی تازہ ہی تھا کہ اسی سفر میں اس نے ایک اور خطرناک فتنہ اٹھا دیا اور فتنہ بھی ایسا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانسار صحابہ کمال درجہ ضبط و تحمل اور حکمت و دانائی سے کام نہ لیتے تو مدینے کی نوخیز مسلم سوسائٹی میں سخت خانہ جنگی برپا ہو جاتی یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر توہمت کا فتنہ تھا اس کا واقعہ خود انہیں کی زبان سے سنیے جس سے پوری صورت حال سامنے آ جائے گی بیچ بیچ میں جو امور تشریح طلب ہوں گے انہیں ہم دوسری معتبر روایات کی مدد سے قوسین میں بڑھاتے جائیں گے تاکہ جناب صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تسلسل بیان میں خلل نہ واقع ہو فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کا قاعدہ تھا کہ جب آپ سفر پر جانے لگتے تو قرا ڈال کر فیصلہ فرماتے کہ آپ کی بیویوں میں سے کون آپ کے ساتھ جائے ہاشیا ایک اس اندازی کی نوعیت لاٹری کی سی نہ تھی دراصل تمام بیویوں کے حقوق برابر کے تھے ان میں سے کسی کو کسی پر ترجیح دینے کی کوئی معقول وجہ نہ تھی اب اگر نبی صلی اللہ علیہ وََیہ وسلم خود کسی کو انتخاب کرتے تو دوسری بیویوں کی دلشک نہیں ہوتی اور ان میں باہم رشک اور رقابت پیدا کرنے کے لیے بھی یہ ایک محرک بن جاتا اس لیے آپ اندازی سے فیصلہ فرماتے تھے شریعت میں قرآن ایسی ہی صورتوں کے لیے ہے جبکہ چند آدمیوں کا جائز حق بالکل برابر ہو اور کسی کو کسی پر ترجیح دینے کے لیے کوئی معقول وجہ موجود نہ ہو مگر حق کسی ایک ہی کو دیا جا سکتا ہو غزوہ بنی المستلق کے موقع پر قرا میرے نام نکلا اور میں آپ اللہ علیہ ویہ وسلم کے ساتھ گئی واپسی پر جب ہم مدینے کے قریب تھے ایک منزل پر رات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ ویہ وسلم نے پڑاؤ کیا اور ابھی رات کا کچھ حصہ باقی تھا کہ کوچ کی تیاریاں شروع ہو گئیں میں اٹھ کر رفع حاجت کے لیے گئی اور جب پلٹنے لگی تو قیام گاہ کے قریب پہنچ کر مجھے محسوس ہوا کہ میرے گلے کا ہار ٹوٹ کر کہیں گر پڑا ہے میں اسے تلاش کرنے میں لگ گئی اور اتنے میں قافلہ روانہ ہو گیا قاعدہ یہ تھا کہ میں کوچ کے وقت اپنے ہودے میں بیٹھ جاتی تھی اور چار آدمی اسے اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیتے تھے ہم عورتیں اس زمانے میں غزہ کی کمی کے سبب سے بہت ہلکی پھلکی تھیں میرا عہدہ اٹھاتے وقت لوگوں کو یہ محسوس ہی نہ ہوا کہ میں اس میں نہیں ہوں وہ بے خبری میں خالی ہودا اونٹ پر رکھ کر روانہ ہو گئے میں جب ہار لے کر پلٹی تو وہاں کوئی نہ تھا آخر اپنی چادر اڑ کر وہیں لیٹ گئی اور دل میں سوچ لیا کہ آگے جا کر جب یہ لوگ مجھے نہ پائیں گے تو خود ہی ڈھونڈتے ہوئے آ جائیں گے اسی حالت میں مجھ کو نیند آ گئی صبح کے وقت صفان بن معطل سلمہ اس جگہ سے گزرے جہاں میں سو رہی تھی اور مجھے دیکھتے ہی پہچان گئے کیونکہ پردے کا حکم آنے سے پہلے وہ مجھے بارہ دیکھ چکے تھے یہ صاحب بدری صحابیوں میں سے تھے ان کو صبح دیر تک سونے کی عادت تھی ہاشیہ دو ابو داود اور دوسری کتب سنن میں یہ ذکر آتا ہے کہ ان کی بیوی نے نبی صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم سے ان کی شکایت کی تھی کہ یہ کبھی صبح کی نماز وقت پر نہیں پڑتے انہوں نے عذر پیش کیا کہ یا رسول اللہ یہ میرا خاندانی عیب ہے دیر تک سوتے رہنے کی اس کمزوری کو میں کسی طرح دور نہیں کر سکتا اس پر آپ نے فرمایا کہ اچھا <تصال> <تصال> جب آنکھ کھلے نماز ادا کر لیا کرو بعض محدسین نے ان کے قافلے سے پیچھے رہ جانے کی یہی وجہ بیان کی ہے مگر بعض دوسرے محدسین اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم نے ان کو اس خدمت پر مقرر کیا تھا کہ رات کے اندھیرے میں کوچ کرنے کی وجہ سے اگر کسی کی کوئی چیز چھوٹ گئی ہو تو صبح اسے تلاش کر کے لیتے آئے اس لیے یہ بھی لشکر گاہ میں کہیں پڑے سوتے رہ گئے تھے اور اب اٹھ کر مدینے جا رہے تھے مجھے دیکھ کر انہوں نے اونٹ روک لیا اور بے ساختہ ان کی زبان سے نکلا ان لاہ وا روجن رسول صلی اللہ علیہ ولی وسلم کی بیوی یہی رہ گئی اس آواز سے میری آنکھ کھل گئی اور میں نے اٹھ کر فورن اپنے منہ پر چادر ڈال لی انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہ کی لا کر اپنا اونٹ میرے پاس بٹھا دیا اور الگ ہٹ کر کھڑے ہو گئے میں اونٹ پر سوار ہو گئی اور وہ نکیل پکڑ کر روانہ ہو گئے دوپہر کے قریب ہم نے لشکر کو جا لیا جبکہ وہ ابھی ایک جگہ جا کر ٹھہرا ہی تھا اور لشکر والوں کو ابھی یہ پتا نہ چلا تھا کہ میں پیچھے چھوٹ گئی ہوں اس پر بہتان اٹھانے والوں نے بہتان اٹھا دیے اور ان میں سب سے پیش پیش عبداللہ اللہ بن ابئی تھا مگر میں اس سے بے خبر تھی کہ مجھ پر کیا باتیں بن رہی ہیں دوسری روایات میں آیا ہے کہ جس وقت صفوان کے اونٹ پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا لشکر گاہ میں پہنچی اور معلوم ہوا کہ آپ اس طرح پیچھے چھوٹ گئی تھی اسی وقت عبداللہ بن عبئی پکار اٹھا کہ خدا کی قسم یہ بچ کر نہیں آئی ہے لو دیکھو تمہارے نبی کی بیوی نے رات ایک اور شخص کے ساتھ گزاری اور اب وہ اسے ایلانیا لیے چلا آ رہا ہے مدینے پہنچ کر میں بیمار ہو گئی اور ایک مہینے کے قریب پلنگ پر پڑی رہی شہر میں اس بہتان کی خبریں اڑ رہی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وََہ وسلم کے کانوں تک بھی بات پہنچ چکی تھی مگر مجھے کچھ پتا نہ تھا البتہ جو چیز مجھے کھٹکتی تھی وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ توجہ میری طرف نہ تھی جو بیماری کے زمانے میں ہوا کرتی تھی آپ گھر میں آتے تو بس گھر والوں سے یہ پوچھ کر رہ جاتے کیسی ہیں یہ خود مجھ سے کوئی کلام نہ کرتے اس سے مجھے شبہ ہوتا تھا کہ کوئی بات ہے ضرور آخر آپ سے اجازت لے کر میں اپنی ماں کے گھر چلی گئی تاکہ وہ میری تیمارداری اچھی طرح کر سکیں ایک روز رات کے وقت حاجت کے لیے میں مدینے کے باہر گئی اس وقت تک ہمارے گھروں میں یہ بیت الخلاء نہ تھے اور ہم لوگ جنگل ہی جایا کرتے تھے میرے ساتھ مستاہ بن اساسا کی ماں بھی تھیں جو میرے والد کی خالہ زاد بہن تھیں دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس پورے خاندان کی کفالت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ذمے لے رکھی تھی مگر اس احسان کے باوجود مستتا بھی ان لوگوں میں شریک ہو گئے تھے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کے خلاف اس بہتان کو پھیلا رہے تھے راستے میں ان کو ٹھوکر لگی اور بے ساختہ ان کی زبان سے نکلا غارت ہو مستاح میں نے کہا اچھی ماں ہو جو بیٹے کو کوستی ہو اور بیٹا بھی وہ جس نے جنگے بدر میں حصہ لیا ہے انہوں نے کہا بٹیا کیا تجھے اس کی باتوں کی کچھ خبر نہیں پھر انہوں نے سارا قصہ سنایا کہ افطرا پرداز لوگ میرے متعلق کیا باتیں اڑا رہے ہیں منافقین کے سوا خود مسلمانوں میں سے جو لوگ اس فتنے میں شامل ہو گئے تھے ان میں مستح حسان بن ثابت مشہور شاعر اسلام اور ہمنا بن جہش حضرت زینب کی بہن کا حصہ سب سے نمایا تھا یہ داستان سن کر میرا خون خشک ہو گیا وہ حاجت بھی بھول گئی جس کے لیے آئی تھی سیدھی گھر گئی اور رات بھر رو رو کر کاٹی آگے چل کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میرے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم نے علی اور اسامہ بن زید کو بلایا اور ان سے مشورہ طلب کیا اسامہ نے میرے حق میں کلمائے خیر کہا اور عرض کیا یا رسول اللہ بھلائی کے سوا آپ کی بیوی میں کوئی چیز ہم نے نہیں پائی یہ سب کچھ جھوٹ اور باطل ہے جو اڑایا جا رہا ہے رہے علی تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ عورتوں کی کمی نہیں ہے آپ اس کی جگہ دوسری بیوی کر سکتے ہیں اور تحقیق کرنا چاہیں تو خدمتگار گار لانڈی کو بلا کر حالات دریافت فرمائیں۔ چنانچے خدمتگار کو بلایا گیا اور پوچھ گچھ کی گئی اس نے کہا اس خدا کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے میں نے ان میں کوئی برائی نہیں دیکھی جس پر حرف رکھا جا سکے بس اتنا ایب ہے کہ میں آٹا گوند کر کسی کام کو جاتی ہوں اور کہ جاتی ہوں کہ بیوی ذرا آٹے کا خیال رکھنا مگر وہ سو جاتی ہیں اور بکری آ کر آٹا کھا جاتی ہے اسی روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں فرمایا مسلمانوں کون ہے جو اس شخص کے حملوں سے میری عزت بچائے جس نے میرے گھر والوں پر الزامات لگا کر مجھے اذیت پہنچانے کی حد کر دی ہے باخدا میں نے نہ تو اپنی بیوی ہی میں کوئی برائی دیکھی ہے اور نہ اس شخص میں جس کے متعلق توہمت لگائی جاتی ہے وہ تو کبھی میری غیر موجودگی میں میرے گھر آیا بھی نہیں اس پر استد بن حزیر بعض روایات میں سعد بن ماز ہاشیہ غالباً اس اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نام لینے کے بجائے سید اوس کے الفاظ استعمال فرمائے ہوں گے کسی راوی نے اس سے مراد حضرت سعد بن معاذ کو سمجھ لیا کیونکہ اپنی زندگی میں وہی قبیلہ اوس کے سردار تھے اور تاریخ میں وہی اس حیثیت سے زیادہ مشہور ہیں حالانکہ دراصل اس واقعے کے وقت ان کے چچا زاد بھائی اسید بن حزیر اوس کے سردار تھے نے اٹھ کر کہا یا رسول اللہ اگر وہ ہمارے قبیلے کا آدمی ہے تو ہم اس کی گردن مار دیں گے اور اگر ہمارے بھائی خزرجیوں میں سے ہے تو آپ حکم دیں ہم تعمیل کے لیے حاضر ہیں یہ سنتے ہی ساد بن عبادہ رئی سے خزرج اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے جھوٹ کہتے ہو تم ہرگز اسے نہیں مار سکتے تم اس کی گردن مارنے کا نام صرف اس لیے لے رہے ہو کہ وہ خزرج میں سے ہے اگر وہ تمہارے قبیلے کا آدمی ہوتا تو تم کبھی یہ نہ کہتے کہ ہم اس کی گردن مار دیں گے آشیا دو حضرت سعد بن عبادہ اگرچہ نہایت صالح اور مخلص مسلمانوں میں سے تھے نبی صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم سے گہری عقیدت اور محبت رکھتے تھے اور مدینے میں جن لوگوں کے ذریعے سے اسلام پھیلا تھا ان میں ایک نمایاں شخص وہ بھی تھے لیکن ان خوبیوں کے باوجود ان کے اندر قومی ہمیت اور عرب میں اس وقت قوم کے معنی قبیلے کے تھے بہت زیادہ تھی اسی وجہ سے انہوں نے عبداللہ بن عبئی کی پشت پناہی کی, کی کیونکہ وہ ان کے قبیلے کا آدمی تھا اسی وجہ سے فتح مکہ کے موقع پر ان کی زبان سے یہ فکرہ نکل گیا آج کشت و خون کا دن ہے آج یہاں کی حرمت حلال کی جائے گی اور اس پر اتاف فرما کر حضور صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم نے ان سے لشکر کا جھنڈا واپس لے لیا پھر آخر کار یہی وہ سبب تھا جس کی وجہ سے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد سقیفہ بنی سعدہ میں یہ دعویٰ کیا کہ خلافت انصار کا حق ہے اور جب ان کی بات نہ چلی اور انصار اور مہاجرین سب نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی انہوں کے ہاتھ پر بیت کر لی تو تنہا وہی ایک تھے جنہوں نے بیت سے انکار کر دیا اور مرتے دم تک قریشی خلیفہ کی خلافت تسلیم نہ کی اس بن حزیر نے جواب میں کہا تم منافق ہو اسی لیے منافقوں کی حمایت کرتے ہو اس پر مسجد نبوی میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم ممبر پر تشریف رکھتے تھے اور قریب تھا کہ اوس اور خزرج مسجد ہی میں لڑ پڑتے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم نے ان کو ٹھنڈا کیا اور پھر ممبر سے اتر آئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قصے کی باقی تفصیلات ہم اسنائے تفسیر میں اس جگہ نقل کریں گے جہاں اللہ تعالی کی طرف سے ان کی برات نازل ہوئی ہے یہاں جو کچھ بتانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ عبداللہ اللہ بن عبی نے یہ شوشا چھوڑ کر بیک وقت کئی شکار کرنے کی کوشش کی ایک طرف اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق کی عزت پر حملہ کیا دوسری طرف اس نے اسلامی تحریک کے بلند ترین اخلاقی وقار کو گرانے کی کوشش کی تیسری طرف اس نے یہ ایک ایسی چنگاری پھینکی تھی کہ اگر اسلام اپنے پیروں کی کایا نہ پلٹ چکا ہوتا تو مہاجرین اور انصار اور خود انسار کے بھی دونوں قبیلے آپس میں لڑ مرتے موضوع اور مباحث یہ تھے وہ حالات جن میں پہلے حملے کے موقع پر سورہ احزاب کے آخری چھے رکن نازل ہوئے اور دوسرے حملے کے موقع پر یہ سورہ نور اتری اس پس منظر کو نگاہ میں رکھ کر ان دونوں صورتوں کا ترتیب وار مطالعہ کیا جائے تو وہ حکمت اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے جو ان کے احکام میں مزمر ہے منافقین مسلمانوں کو اس میدان میں شکست دینا چاہتے تھے جو ان کے تفوق کا اصل میدان تھا اللہ تعالی نے بجائے اس کے کہ وہ ان کے اخلاقی حملوں پر ایک غضبناک ناک تقریر فرماتا یا مسلمانوں کو جوابی حملے کرنے پر اکساتا تمام تر توجہ مسلمانوں کو یہ تعلیم دینے پر صرف فرمائی کہ تمہارے اخلاقی محاذ میں جہاں جہاں رکھنے موجود ہیں ان کو بھرو اور اس محاذ کو اور زیادہ مضبوط کرو ابھی آپ دیکھ چکے ہیں کہ نکاح زینب کے موقع پر منافقین اور کفار نے کیا طوفان اٹھایا تھا اب ذرا سورہ احزاب نکال کر پڑھیے وہاں آپ دیکھیں گے کہ ٹھیک اسی طوفان کا زمانہ تھا جب کہ معاشرتی اصلاح کے متعلق حسب ذیل ہدایات دی گئیں۔ ایک ازواج متحرات کو حکم دیا گیا کہ اپنے گھروں میں وقار کے ساتھ بیٹھو بناؤ سنگھار کر کے باہر نہ نکلو اور غیر مردوں سے گفتگو کرنے کا اتفاق ہو تو دبی زبان سے بات نہ کرو کہ کوئی شخص بے جا توقعات قائم کر لے آیات بتیس اور تینتیس دو حضور کے گھر میں غیر مردوں کے بلا اجازت داخل ہو جانے کو روک دیا گیا اور ہدایت کی گئی کہ ازواج متاہرات سے کوئی چیز مانگنی ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگو آئت ترپن تین غیر محرم مردوں اور محرم رشتہ داروں کے درمیان فرق قائم کیا گیا اور حکم دیا گیا کہ ازواج متاہرات کے صرف محرم رشتہ دار ہی آزادی کے ساتھ آپ کے گھروں میں آ جا سکتے ہیں آیت پچپن چار مسلمانوں کو بتایا گیا کہ نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں اور ٹھیک اسی طرح ایک مسلمان کے لیے ابدن حرام ہیں جس طرح اس کی حقیقی ماں ہوتی ہے اس لیے ان کے بارے میں ہر مسلمان اپنی نیت کو بالکل پاک رکھے آئے ترپن اور چون پانچ مسلمانوں کو متنبہ کر دیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کو اذیت دینا دنیا اور آخرت میں خدا کی لانت اور رسوا کن عذاب کا موجب ہے اور اسی طرح کسی مسلمان کی عزت پر حملہ کرنا اور اس پر ناحق الزام لگانا بھی سخت گنا ہے آیات ستاون اور اٹھاون اور نمبر چھ تمام مسلمان عورتوں کو حکم دے دیا گیا کہ جب باہر نکلنے کی ضرورت پیش آئے تو چادروں سے اپنے آپ کو اچھی طرح ڈھانک کر اور گھونگٹ ڈال کر نکلا کریں آیت انسٹھ پھر جب واقعہ عفق سے مدینے کے معاشرے میں ایک ہلچل برپا ہوئی تو یہ سورہ نور اخلاق معاشرت اور قانون کے ایسے احکام اور ہدایات کے ساتھ نازل فرمائی گئی جن کا مقصد یہ تھا کہ اول تو مسلم معاشرے کو برائیوں کی پیداوار اور ان کے پھیلاؤ سے محفوظ رکھا جائے اور اگر وہ پیدا ہو ہی جائیں تو پھر ان کا پورا پورا تدارک کیا جائے ان احکام اور ہدایات کو ہم اسی ترتیب کے ساتھ یہاں خلاصتاً درج کرتے ہیں جس کے ساتھ وہ اس صورت میں نازل ہوئے ہیں تاکہ پڑھنے والے اندازہ کر سکیں کہ قرآن ٹھیک نفسیاتی موقع پر انسانی زندگی کی اصلاح اور تعمیر کے لیے کس طرح قانونی اخلاقی اور معاشرتی تدابیر بیک وقت تجویز کرتا ہے ایک زنا جسے معاشرتی جرم پہلے ہی قرار دیا جا چکا تھا سورہ نساء آئے پندرہ اور سولہ اب اس کو فوجداری جرم قرار دے کر اس کی سزا سو کوڑے مقرر کر دی گئی دو بدکار مردوں اور عورتوں سے معاشرتی مقاتے کا حکم دیا گیا اور ان کے ساتھ رشتہ مناقحت جوڑنے سے اہل ایمان کو منع کر دیا گیا تین جو شخص دوسرے پر زنا کا الزام لگائے اور پھر ثبوت میں چار گواہ نہ پیش کر سکے اس کے لیے اسی کوڑوں کی سزا مقرر کی گئی چار شوہر اگر بیوی پر توہمت لگائے تو اس کے لیے لے کا قاعدہ مقرر کیا گیا پانچ حضرت عائشہ پر منافقین کے جھوٹے الزام کی تردید کرتے ہوئے یہ ہدایت کی گئی کہ آنکھیں بند کر کے ہر شریف آدمی کے خلاف ہر قسم کی توہمتیں قبول نہ کر لیا کرو اور نہ ان کو پھیلاتے پھرو اس طرح کی افواہیں اگر اڑ رہی ہوں تو انہیں دبانا اور ان کا باب کرنا چاہیے نہ یہ کہ ایک منہ سے لے کر دوسرا منہ اسے آگے پھونکنا شروع کر دے اسی سلسلے میں یہ بات ایک اصولی حقیقت کے طور پر سمجھائی گئی کہ طیب آدمی کا جوڑ طیب عورت ہی سے لگ سکتا ہے خبیص عورت کے اتوار سے اس کا مزاج چند روز بھی موافقت نہیں کر سکتا اور ایسا ہی حال طیب عورت کا بھی ہوتا ہے کہ اس کی روح طیب مرد ہی سے موافقت کر سکتی ہے نہ کہ خبیص سے اب اگر رسول صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کو تم جانتے ہو کہ وہ ایک طیب بلکہ اطیب انسان ہیں تو کس طرح یہ بات تمہاری عقل میں سما گئی کہ ایک خبیث عورت ان کی محبوب ترین رفیق حیات بن سکتی تھی جو عورت عملا ذنا تک کر گزرے اس کے عام اتوار کب ایسے ہو سکتے ہیں کہ رسول جیسا پاکیزہ انسان اس کے ساتھ یوں نباہ کرے پس صرف یہ بات کہ ایک کمینے آدمی نے ایک بے ہدا الزام کسی پر لگا دیا ہے اسے قابل قبول کیا قابل توجہ اور ممکن الوقوع سمجھ لینے کے لیے بھی کافی نہیں ہے آنکھیں کھول کر دیکھو کہ الزام لگانے والا ہے کون اور الزام لگا کس پر رہا ہے 6 جو لوگ بے حدا خبریں اور بری افواہیں پھیلائیں اور مسلم معاشرے میں فہش اور فواہش کو رواج دینے کی کوشش کریں ان کے متعلق بتایا گیا کہ وہ ہمت افزائی کے نہیں بلکہ سزا کے مستحق ہیں ساتھ یہ قاعد کلیہ مقرر کیا گیا کہ مسلم معاشرے میں اجتماعی تعلقات کی بنیاد باہمی حسن زن پر ہونی چاہیے ہر شخص بے گناہ سمجھا جائے جب تک کہ اس کے گناہگار ہونے کا ثبوت نہ ملے نہ یہ کہ ہر شخص گناہگار سمجھا جائے جب تک کہ اس کا بے گنا ہونا ثابت نہ ہو جائے آٹھ لوگوں کو عام ہدایت کی گئی کہ ایک دوسرے کے گھروں میں بے تکلف نہ گھس جایا کرو بلکہ اجازت لے کر جایا کرو نو عورتوں اور مردوں کو غز بسر کا حکم دیا گیا اور ایک دوسرے کو گھورنے یا جھانک تا کرنے سے منع کر دیا گیا دس عورتوں کو حکم دیا گیا کہ اپنے گھروں میں سر اور سینا ڈھانک کر رکھیں گیارہ عورتوں کو یہ حکم دیا گیا کہ اپنے محرم رشتہ داروں اور گھر کے خادموں کے سوا کسی کے سامنے بند سور کر نہ آئیں بارہ ان کو یہ حکم بھی دیا گیا کہ باہر نکلیں تو نہ صرف یہ کہ اپنے بناؤ سنگھار کو چھپا کر نکلیں بلکہ بجنے والے زیور بھی پہن کر نہ نکلیں تیرہ معاشرے میں عورتوں اور مردوں کے بن بیاہے بیٹھے رہنے کا طریقہ ناپسندیدہ قرار دیا گیا اور حکم دیا گیا کہ غیر شادی شدہ لوگوں کے نکاح کیے جائیں حتا کے لونڈیوں اور غلاموں کو بھی بن بیاہا نہ رہنے دیا جائے اس لیے کہ تجرد فہش آفرین بھی ہوتا ہے اور فہش پذیر بھی مجرد لوگ اور کچھ نہیں تو بری خبریں سننے اور پھیلانے ہی میں دلچسپی لینے لگتے ہیں چودہ لونڈیوں اور غلاموں کی آزادی کے لیے مکاتبت کی راہ نکال دی گئی اور مالکوں کے علاوہ دوسروں کو بھی حکم دیا گیا کہ مکاتب غلاموں اور لانڈیوں کی مالی مدد کریں پندرہ لونڈیوں سے کسب کرانا ممنوع قرار دے دیا گیا عرب میں یہ پیشہ لونڈیوں ہی سے کرانے کا رواج تھا اس لیے اس کی ممانعت اور دراصل قہبہ گری کی قانونی بندش تھی سولہ گھریلو معاشرت میں خانگی ملازموں اور نابالغ بچوں کے لیے یہ قاعدہ مقرر کیا گیا کہ وہ خلوت کے اوقات میں یعنی صبح دوپہر اور رات کے وقت گھر کے کسی مرد یا عورت کے کمرے میں اچانک نہ گھس جایا کریں اولاد تک کو اجازت لے کر آنے کی عادت ڈالی جائے سترہ بوڑھی عورتوں کو یہ رعایت دی گئی کہ اگر وہ اپنے گھر میں سر سے اوڑھنی اتار کر رکھ دیں تو مزائقہ نہیں مگر حکم دیا گیا کہ تبرج یعنی بن ٹھن کر اپنے آپ کو دکھانے سے بچیں نیز انہیں نصیحت کی گئی کہ بڑھاپے میں بھی اگر وہ اوڑھنیا اپنے اوپر ڈالے ہی رہیں تو بہتر ہے اٹھارہ اندھے لنگڑے لولے اور بیمار کو یہ رعایت دی گئی کہ وہ کھانے کی کوئی چیز کسی کے ہاں سے بلا اجازت کھا لے تو اس کا شمار چوری اور خیانت میں نہ ہوگا اس پر کوئی گرفت نہ کی جائے انیس قریبی عزیزوں اور بے تکلف دوستوں کو یہ حق دیا گیا کہ وہ ایک دوسرے کے ہاں بلا اجازت بھی کھا سکتے ہیں اور یہ ایسا ہی ہے جیسے وہ اپنے گھروں میں کھا سکتے ہیں اس طرح معاشرے کے افراد کو ایک دوسرے سے قریب تر کر دیا گیا اور ان کے درمیان سے بیگانگی کے پردے ہٹا دیے گئے تاکہ آپس کی محبت بڑھے اور باہمی اخلاص کے رابطے ان رخنوں کو بند کر دیں جن سے کوئی فتنہ پرداز پھوٹ ڈال سکتا ہو ان ہدایات کے ساتھ ساتھ منافقین اور مومنین کی وہ کھلی کھلی علامات بیان کر دی گئیں جن سے ہر مسلمان یہ جان سکے کہ معاشرے میں مخلص اہل ایمان کون لوگ ہیں اور منافق کون دوسری طرف مسلمانوں کے جماعتی نظم و ضبط کو اور کس دیا گیا اور اس کے لیے چند مزید ضابطے بنا دیے گئے تاکہ وہ طاقت اور زیادہ مضبوط ہو جائے جس سے گیز کھا کر کفار اور منافقین فساد انگیزیاں کر رہے تھے اس تمام بحث میں نمایاں چیز دیکھنے کی یہ ہے کہ پوری سورہ نور اس تلخی سے خالی ہے جو شرمناک اور بے ہدا حملوں کے جواب میں پیدا ہوا کرتی ہے ایک طرف ان حالات کو دیکھیے جن میں یہ سورت نازل ہوئی اور دوسری طرف سورت کے مضامین اور انداز کلام کو دیکھیے اس قدر اشتعال انگیز صورت حال میں کیسے ٹھنڈے طریقے سے قانون سازی کی جا رہی ہے مصالحانہ احکام دیے جا رہے ہیں حکیمانہ ہدایات دی جا رہی ہیں اور تعلیم اور نصیحت کا حق ادا کیا جا رہا ہے اس سے صرف یہی سبق نہیں ملتا کہ ہم کو فتنوں کے مقابلے میں سخت سے سخت اشتعال کے مواقع پر بھی کس طرح ٹھنڈے تدبر اور اعلی ظرفی اور حکمت سے کام لینا چاہیے بلکہ اس سے اس امر کا ثبوت بھی ملتا ہے کہ یہ کلام محمد صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کا اپنا تصنیف کردہ نہیں ہے کسی ایسی ہستی ہی کا نازل کیا ہوا ہے جو بہت بلند مقام سے انسانی حالات اور معاملات کا مشاہدہ کر رہی ہے اور اپنی ذات میں ان حالات اور معاملات سے غیر متاثر رہ کر خالص ہدایت اور رہنمائی کا منصب ادا کر رہی ہے اگر یہ آ حضرت صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کا اپنا کلام ہوتا تو آپ کی انتہائی بلند نظری کے باوجود اس میں اس فطری تلخی کا کچھ نہ کچھ اثر تو ضرور پایا جاتا جو خود اپنی عزت اور ناموس پر کمینہ حملوں کو سن کر ایک شریف آدمی کے جذبات میں لازمن پیدا ہو جایا کرتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورتل ویتی فیح بہین تالت اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے یہ ایک صورت ہے یعنی جو باتیں اس صورت میں کہی گئی ہیں وہ سفارشات نہیں ہیں کہ آپ کا جی چاہے تو مانے ورنہ جو کچھ چاہیں کرتے رہیں بلکہ قطعی احکام ہیں جن کی پیروی کرنا لازم ہے اگر مومن ہو تو ان کی پیروی کرنا تمہارا فرض ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے اور اسے ہم نے فرض کیا ہے اور اس میں ہم نے صاف صاف ہدایات نازل کی ہیں شاید کہ تم سبق لو ازنی تزم مم فی دین کم تم مین بلیہ بہ می زانیا عورت اور زانی مرد دونوں میں سے ہر ایک کو سو کوڑے مارو زنا کے متعلق ابتدائی حکم سورہ نسا آیت پندرہ میں گزر چکا ہے اب اس کی یہ قطعی سزا مقرر کر دی گئی ہے یہ سزا اس صورت کے لیے ہے جب کہ زانی مرد غیر شادی شدہ یا زانیا عورت غیر شادی شدہ ہو قرآن پاک میں بھی اس طرف اشارہ موجود ہے جیسا کہ نسا آیت 25 سے معلوم ہوتا ہے اور بکثرت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلاف راشدین کی عملی سنت اور اجماع امت سے بھی یہ ثابت ہے کہ شادی شدہ ہونے کی صورت میں زنا کی سزا رجم ہے اور ان پر ترس کھانے کا جذبہ اللہ کے دین کے معاملے میں تم کو دامن گیر نہ ہو اگر تم اللہ تعالی اور روزے آخر پر ایمان رکھتے ہو اور ان کو سزا دیتے وقت اہل ایمان کا ایک گروہ موجود رہے یعنی سزا برسر عام دی جائے تاکہ مجرم کو فضیحت اور دوسرے لوگوں کو عبرت اور نصیحت ہو اور یہ گناہ مسلم معاشرے میں پھیلنے نہ پائے ازانی لائن کیشرق وغیرہ ضانی نکاح نہ کرے مگر زانیہ کے ساتھ یا مشرکہ کے ساتھ اور زانیہ کے ساتھ نکاح نہ کرے مگر زانی یا مشرک اور یہ حرام کر دیا گیا ہے اہل ایمان پر یعنی زانی غیر طائب کے لیے اگر موضوع ہے تو زانیہ ہی موضوع ہے یا پھر مشرقہ کسی مومنہ صالحہ کے لیے وہ موضوع نہیں ہے اور حرام ہے اہل ایمان کے لیے کہ وہ جانتے بوجھتے اپنی لڑکیاں ایسے فاجروں کو دیں اسی طرح زانیاں غیر طائبہ عورتوں کے لیے اگر موضوع ہیں تو انہیں جیسے زانی یا مشرق کسی مومن صالح کے لیے وہ موضوع نہیں ہیں اور حرام ہے مومنوں کے لیے کہ جن عورتوں کی بدچلنی کا حال انہیں معلوم ہو ان سے وہ دانستہ نکاح کریں اس حکم کا اطلاق صرف انہی مردوں اور عورتوں پر ہوتا ہے جو اپنی بری روش پر قائم ہو جو لوگ توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لیں ان پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا کیونکہ توبہ اور اصلاح کے بعد زانی ہونے کی صفت ان کے ساتھ لگی نہیں رہتی والذین يرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم فاجلدوهم ثمانین جلدۃ ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا هم اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر توہمت لگائیں یعنی زنا کی توہمت اور یہی حکم پاک دامن مردوں پر بھی زنا کی توہمت لگانے کا ہے شریعت کی اصطلاح میں اس تہمت تراشی کو قذف ا جاتا ہے پھر چار گواہ لے کر نہ آئیں ان کو اسی کوڑے مارو اور ان کی شہادت کبھی قبول نہ کرو اور وہ خود ہی فاسق ہیں اِلَّا الَّذِينَ تابوا مِن بَعْدِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رحیم سوائے ان لوگوں کے جو اس حرکت کے بعد تائب ہو جائیں اور اصلاح کر لیں کہ اللہ ضرور ان کے حق میں غفور و رحیم ہے اس بات پر فکاہا کا اتفاق ہے کہ توبہ سے قذف کی سزا ساقت نہیں ہوتی اس پر بھی اتفاق ہے کہ توبہ کرنے والا فاسق نہیں رہے گا اور اللہ تعالی اسے معاف فرما دے گا البتہ اس میں اختلاف ہے کہ آیا توبہ کر لینے کے بعد اس کی شہادت قبول کی جائے گی یا نہیں ہنفیا اس بات کے قائل ہیں کہ اس کی شہادت قابل قبول نہ ہوگی امام شافعی امام مالک اور امام احمد اس کی شہادت کو قابل قبول سمجھتے ہیں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 اور جو لوگ اپنی بیویوں پر الزام لگائیں یعنی زنا کا الزام لگائیں اور ان کے پاس خود ان کے اپنے سوا دوسرے کوئی گواہ نہ ہو تو ان میں سے ایک شخص کی شہادت یہ ہے کہ وہ چار مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ وہ اپنے الزام میں سچا ہے وَالْخَامِسَتُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَالِبِينَ اور پانچویں بار کہے کہ اس پر اللہ کی لانت ہو اگر وہ اپنے اعزام میں جھوٹا ہو اور عورت سے سزا اس طرح ٹل سکتی ہے کہ وہ چار مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر شہادت دے کہ یہ شخص اپنے الزام میں جھوٹا ہے والخامسه ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين اور پانچویں مرتبہ کہے کہ اس بندی پر اللہ کا غضب ٹوٹے اگر وہ اپنے الزام میں سچا ہو۔ شریعت کی اصطلاح میں اس کو لعان کہتے ہیں۔ یہ لعان گھر بیٹھے نہیں ہو سکتا بلکہ عدالت میں ہونا چاہیے لے کا مطالبہ مرد کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے اور عورت کی طرف سے بھی الزام لگانے کے بعد لی سے اگر مرد پہلو تہی کرے یا عورت قسمے کھانے سے اجتناب کرے تو اس کی سزا ہنفیا کے نزدیک قید ہے جب تک مجرم لعان نہ کرے اور دونوں طرف سے لعان ہو جانے کے بعد عورت اور مرد ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جاتے ہیں وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ تم لوگوں پر اللہ کا فضل اور اس کا رحم نہ ہوتا اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا التفات فرمانے والا اور حکیم ہے تو بیویوں پر الزام کا معاملہ تمہیں بڑی پیچیدگی میں ڈال دیتا ان الذين جاءوا بالافک عصبه منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لِكُلْ اِمْرِئِمْ مِنْهُمْ مَكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّا كِبَرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ جو لوگ یہ بہتان گھڑ لائے ہیں وہ تمہارے ہی اندر کا ایک ٹولہ ہے یہاں سے آیت 26 تک اس معاملے پر کلام فرمایا گیا ہے جو تاریخ میں واقعہ افق کے نام سے مشہور ہے جس میں منافقین نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر معاذ اللہ ذنا کی تہمت لگائی تھی اور اس کا اتنا چرچا کیا تھا کہ بعض مسلمان بھی اس میں مبتلا ہو گئے تھے اس واقعے کو اپنے حق میں شر نہ سمجھو بلکہ یہ بھی تمہارے لیے خیر ہی ہے مطلب یہ ہے کہ گھبراؤ نہیں منافقین نے اپنی دانست میں تو یہ بڑے زور کا وار تم پر کیا ہے مگر انشاءاللہ اللہ یہ انہی پر الٹا پڑے گا اور تمہارے لیے مفید ثابت ہوگا جس نے اس میں جتنا حصہ لیا اس نے اتنا ہی گناہ سمیٹا اور جس نے اس کی ذمہ داری کا بڑا حصہ اپنے سر لیا یعنی عبداللہ بن عبئی جو اس الزام کا اصل مصنف اور فتنے کا اصل بانی تھا اس کے لیے تو عذاب عظیم ہے لولا تم ہوں خیرو کال جس وقت تم لوگوں نے اسے سنا تھا اسی وقت کیوں نہ مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے آپ سے نیک گمان کیا اور کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ سریح بہتان ہے دوسرا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے لوگوں یا اپنی ملت اور اپنے معاشرے کے لوگوں سے نیک گمان کیوں نہ کیا آیت کے الفاظ دونوں مفہوموں پر حاوی ہیں لیکن جو ترجمہ ہم نے اختیار کیا ہے وہ زیادہ معنی خیز ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تم میں سے ہر ایک نے کیوں نہ خیال کیا کہ اگر اس کو اس صورت حال سے سابقہ پیش آتا جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پیش آئی تھی تو کیا وہ زنا کا مرتکب ہو جاتا لولا فَإِذْ لَمْ عِندَ اللَّهِ همُ وہ لوگ اپنے الزام کے ثبوت میں چار گواہ کیوں نہ لائے اب کہ وہ گواہ نہیں لائے ہیں اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں اس جگہ کسی شخص کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ یہاں الزام کے غلط ہونے کی دلیل اور بنیاد محض گواہوں کی غیر موجودگی کو ٹھہرایا جا رہا ہے اور مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم بھی صرف اس وجہ سے اس کو سریح بہتان قرار دو کے الزام لگانے والے چار گواہ نہیں لائے ہیں یہ غلط فہمی اس صورت واقعہ کو نگاہ میں نہ رکھنے سے پیدا ہوتی ہے جو فل واقع وہاں پیش آئی تھی الزام لگانے والوں نے الزام اس وجہ سے لگایا تھا کہ انہوں نے یا ان میں سے کسی شخص نے معذ اللہ اپنی آنکھوں سے وہ بات دیکھی تھی جو وہ زبان سے نکال رہے تھے بلکہ صرف اس بنیاد پر اتنا بڑا الزام تصنیف کر ڈالا تھا کہ اتفاق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا قافلے سے پیچھے رہ گئی تھی اور حضرت صفوان رضی اللہ تعالی انہوں بعد میں ان کو اپنے اونٹ پر سوار کر کے قافلے میں لے آئے تھے کوئی صاحب عقل آدمی بھی اس موقع پر یہ تصور نہیں کر سکتا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اس طرح پیچھے رہ جانا معذ اللہ کسی ساز باز کا نتیجہ تھا ساز باز کرنے والے اس طریقے سے تو ساز باز نہیں کیا کرتے کہ سالارے لشکر کی بیوی چپکے سے قافلے کے پیچھے ایک شخص کے ساتھ رہ جائے اور پھر وہی شخص اس کو اپنے اونٹ پر بٹھا کر دن دہاڑے ٹھیک دوپہر کے وقت لیے ہوئے اعلانیاں لشکر کے پڑاؤ پر پہنچے یہ صورتحال خود ہی ان دونوں کی معصومیت پر دلالت کر رہی تھی اس حالت میں اگر الزام لگایا جا سکتا تھا تو صرف اس بنیاد پر لگایا جا سکتا تھا کہ کہنے والوں نے اپنی آنکھوں سے کوئی معاملہ دیکھا ہو ورنا قرائن جن پر ظالموں نے الزام کی بنیاد رکھی تھی کسی شک و شبح کی گنجائش نہ رکھتے تھے وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ عذاب اگر تم لوگوں پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور رحم و کرم نہ ہوتا تو جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے ان کی پاداش میں بڑا عذاب تمہیں آ لیتا تل کو بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ کم بھی نبی افواہ کم مئی سل ذرا غور تو کرو اس وقت تم کیسی سخت غلطی کر رہے تھے جبکہ تمہاری ایک زبان سے دوسری زبان اس جھوٹ کو لیتی چلی جا رہی تھی اور تم اپنے منہ سے وہ کچھ کہے جا رہے تھے جس کے متعلق تمہیں کوئی علم نہ تھا تم اسے ایک معمولی بات سمجھ رہے تھے حالانکہ اللہ کے نزدیک یہ بڑی بات تھی سمے تمہ کل تم میں بنا کیوں نہ اسے سنتے ہی تم نے کہہ دیا کہ ہمیں ایسی بات زبان سے نکالنا زیب نہیں دیتا سبحان اللہ یہ تو ایک بہتان عظیم ہے أَن تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِن اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے کہ آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا اگر تم مومن ہو اللہ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللہ تمہیں صاف صاف ہدایت دیتا ہے اور وہ علیم و حکیم ہے تم جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں کے گروہ میں فہوش پھیلے وہ دنیا اور آخرت میں دردناک سزا کے مستحق ہیں اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے اگر اللہ کا فضل اور اس کا کرم تم پر نہ ہوتا اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا شفیق و رحیم ہے تو یہ چیز جو ابھی تمہارے اندر پھیلائی گئی تھی بدترین نتائج دکھا دیتی یا من چبیوں پن ومن يتبع خطوات الشیطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ما زکا منکم من احد ابدا ولیکن اللہ یزکی من یشاء واللہ سمیع علیم اے لوگو جو ایمان لائے ہو شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو اس کی پیروی کوئی کرے گا تو وہ اسے فہش اور بدی ہی کا حکم دے گا اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم تم پر نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی شخص پاک نہ ہو سکتا مگر اللہ ہی جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے وَلَا يَأْتَلِ أُلُو الْفَضْلِ مِنكُمْ عمل وفور تم میں سے جو لوگ صاحب فضل اور صاحب مقدرت ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھا بیٹھیں کہ اپنے رشتے دار مسکین اور مہاجر فی سبھی اللہ لوگوں کی مدد نہ کریں گے انہیں معاف کر دینا چاہیے اور درگزر کرنا چاہیے کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے اور اللہ کی صفت یہ ہے کہ وہ غفور اور رحیم ہے یہ آیت اس معاملے میں نازل ہوئی ہے کہ الزام لگانے والوں میں جو بعض سادہ لوح مسلمان شامل ہو گئے تھے ان میں سے ایک حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی انہوں کے قریبی رشتے دار بھی تھے جن پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ احسان کرتے رہے تھے اس تکلیف دے واقعے کے بعد حضرت ابو بکر نے قسم کھالی کہ اب ان کے ساتھ کوئی حسنے سلوک نہ کریں گے۔ اللہ تعالی نے اس بات کو پسند نہ فرمایا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا شخص عفو اور درگزر سے کام نہ لے۔ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم جو لوگ پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر تہمتیں لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں لانت کی گئی اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے يوم تشهد عليهم بما كانوا وہ اس دن کو بھول نہ جائیں جبکہ ان کی اپنی زبانیں اور ان کے اپنے ہاتھ پاؤں ان کے کرتوتوں کی گواہی دیں گے یوم عیدی الحق ویعلمون ویعلمون ان هو الحق اس دن اللہ وہ بدلہ انہیں بھرپور دے دے گا جس کے وہ مستحق ہیں اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ ہی حق ہے سچ کو سچ کر دکھانے والا الخبی سول خبی سین الخبی سون خبی سی بول مبرؤون مما يقولون لهم خبیس عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ان کا دامن پاک ہے ان باتوں سے جو بنانے والے بناتے ہیں ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم سورت کے آغاز میں جو احکام دیے گئے تھے وہ اس لیے تھے کہ معاشرے میں برائی رونما ہو جائے تو اس کا تدارک کیسے کیا جائے اب وہ احکام دیے جا رہے ہیں جن کا مقصد یہ ہے کہ معاشرے میں سرے سے برائیوں کی پیدائش ہی کو روک دیا جائے اور تمدن کے طور طریقوں کی اسلاح کر کے ان اسباب کا صد باب کر دیا جائے جن سے اس طرح کی خرابیاں رنما ہوتی ہیں یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا على اہلها لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو جب تک کہ گھر والوں کی رضا نہ لے لو اور گھر والوں پر سلام نہ بھیج لو یہ طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے توقع ہے کہ تم اس کا خیال رکھو گے پھر اگر وہاں کسی کو نہ پاؤ تو داخل نہ ہو جب تک کہ تم کو اجازت نہ دی جائے یعنی کسی کے خالی گھر میں داخل ہونا جائز نہیں اللہ یہ کہ صاحب خانہ نے آدمی کو خود اس بات کی اجازت دی ہو مثلاً اس نے آپ سے کہہ دیا ہو کہ اگر میں موجود نہ ہوں تو آپ میرے کمرے میں بیٹھ جائیے گا یا وہ کسی اور جگہ ہو اور آپ کی اطلاع ملنے پر وہ کہلا بھیجے کہ آپ تشریف رکھیے میں ابھی آتا ہوں اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس ہو جاؤ یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے یعنی اس پر برا نہ ماننا چاہیے ایک آدمی کو حق ہے کہ وہ کسی سے نہ ملنا چاہے تو انکار کر دے یا کوئی مشغولیت ملاقات میں مانے ہو تو معذرت کر دے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَتٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ البتہ تمہارے لیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ ایسے گھروں میں داخل ہو جاؤ جو کسی کے رہنے کی جگہ نہ ہو اور جن میں تمہارے فائدے یا کام کی کوئی چیز ہو اس سے مراد ہیں ہوٹل سرائے مہمان خانے دکانیں مسافر خانے وغیرہ جہاں لوگوں کے لیے داخلہ عام کی اجازت ہو تم جو کچھ ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو سب کی اللہ کو خبر ہے اے نبی مومن مردوں سے کہو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اصل میں غزین بسر کا حکم دیا گیا ہے جس کا ترجمہ عام طور پر نگاہ نیچی کرنا یا رکھنا کیا جاتا ہے لیکن در اصل اس حکم کا مطلب ہر وقت نیچے ہی دیکھتے رہنا نہیں ہے بلکہ پوری طرح نگاہ بھر کر نہ دیکھنا اور نگاہوں کو دیکھنے کے لیے بالکل آزاد نہ چھوڑ دینا ہے یہ مفہوم نظر بچانے سے ٹھیک ادا ہوتا ہے یعنی جس چیز کو دیکھنا مناسب نہ ہو اس سے نظر ہٹا لی جائے قطع نظر اس سے کہ آدمی نگاہ نیچی کرے یا کسی اور طرف اسے بچا لے جائے اور یہ بات سیاق و سباق سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ یہ پابندی جس چیز پر عائد کی گئی ہے وہ ہے مردوں کا عورتوں کو دیکھنا یا دوسرے لوگوں کے سطر پر نگاہ ڈالنا یا فہش مناظر پر نگاہ جمانا اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر رہتا ہے وہ اب فار نہ فروج نہ زینت ہوں نہبیم رن نہ زینت ہوں بولا تین نا او آبا او آبا أَوْ تین او آب اوشوانی نو بنی اخوانی نو بنی اخوا ن اونی سو نس نمرکت منہ نوت أو غير أولي من أو الطفل بھی لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن یب نبی ما مین من ن الى جميعاً المؤمنون لعلكم تفلحون اور اے نبی مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں یہ بات نگاہ میں رہے کہ شریعت اللہی عورتوں سے صرف اتنا ہی مطالبہ نہیں کرتی جو مردوں سے اس نے کیا ہے یعنی نظر بچانا اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنا بلکہ وہ ان سے کچھ اور مطالبے بھی کرتی ہے جو اس نے مردوں سے نہیں کیے ہیں اس سے صاف ظاہر ہے کہ اس معاملے میں عورت اور مرد یکساں نہیں ہیں اور اپنا بناؤ سنگھار نہ بجز اس کے جو خود ظاہر ہو جائے اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رہے وہ اپنا بناؤ سنگھار نہ ظاہر کریں مگر ان لوگوں کے سامنے شوہر باپ شوہروں کے باپ باپ کے مفہوم میں دادا پر دادا اور نانا پر نانا بھی شامل ہیں لہذا ایک عورت اپنی ددیال اور ننیال اور اپنے شوہر کی ددیال اور ننیال کے ان سب بزرگوں کے سامنے اسی طرح آ سکتی ہے جس طرح اپنے والد اور خسر کے سامنے آ سکتی ہے اپنے بیٹے شوہروں کے بیٹے بیٹوں میں پوتے پر پوتے اور نواسے پر نواسے سب شامل ہیں اور اس معاملے میں سگے سوتیلے کا کوئی فرق نہیں ہے اپنے سوتیلے بچوں کی اولاد کے سامنے بھی عورت اسی طرح آزادی کے ساتھ اظہار زینت کر سکتی ہے جس طرح خود اپنی اولاد اور اولاد کی اولاد کے سامنے کر سکتی ہے بھائی بھائیوں میں سگے اور سوتیلے اور ماجائے بھائی سب شامل ہیں بھائیوں کے بیٹے بہنوں کے بیٹے بھائی بہنوں سے مراد تینوں قسم کے بھائی بہن ہیں اور ان کے بیٹوں پوتوں اور نواسوں سب پر ان کی اولاد کا اطلاق ہوتا ہے اپنے میل جول کی عورتیں اس سے خود بخود یہ ظاہر ہوتا ہے آوارہ اور بد اتوار عورتوں کے سامنے شریف مسلمان عورت کو اپنی زینت کا اظہار نہ کرنا چاہیے اپنے لانڈی غلام وہ زیر دست مرد جو کسی اور قسم کی غرض نہ رکھتے ہوں یعنی زیر دست ہونے کی بنا پر ان کے بارے میں یہ شبہ کرنے کی گنجائش نہ ہو کہ وہ اس گھر کی خواتین کے معاملے میں کوئی ناپاک خواہش کرنے کی ہمت کر سکیں گے اور وہ بچے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے ابھی واقف نہ ہوئے ہوں وہ اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلا کریں کہ اپنی جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہو اس کا لوگوں کو علم ہو جائے اے مومنو تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو توقو ہے کہ فلاح پاؤ گے کم و امرا ملا سی ان يَكُونُوا فُقَرَاءَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ تم میں سے جو لوگ مجرد ہوں اور تمہاری لونڈی غلاموں میں سے جو صالح ہوں ان کے نکاح کر دو اگر وہ غریب ہوں تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا اللہ بڑی وسط والا اور علیم ہے وَالْيَسْتَعْفِ فِي الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِنْ ملک فکتی و چویل ول تیم لوگ نو نلو آر بل الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ اِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اور جو نکاح کا موقع نہ پائیں انہیں چاہیے کہ افت ماں بھی اختیار کریں یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے اور تمہارے مملوکوں میں سے جو مقاتبت کی درخواست کریں ان سے مکاتبت کر لو مکاتبت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی غلام یا لانڈی اپنی آزادی کے لیے اپنے آقا کو ایک معاوضہ ادا کرنے کی پیشکش کرے اور جب آقا اسے قبول کر لے تو دونوں کے درمیان شرائط کی لکھا پڑھی ہو جائے اگر تمہیں معلوم ہو کہ ان کے اندر بھلائی ہے بھلائی سے مراد دو چیزیں ہیں ایک یہ کہ غلام میں مال کتابت ادا کرنے کی صلاحیت ہو دوسرے یہ کہ اس میں اتنی دیانت اور راست بازی موجود ہو کہ اس کے قول پر اعتماد کر کے معاہدہ کیا جا سکے اور ان کو اس مال میں سے دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے عام حکم ہے مالک بھی کچھ نہ کچھ رقم ماف کر دیں مسلمان بھی ان کی مدد کریں بیت المال سے بھی ان کی اعانت کی جائے اور اپنی لانڈیوں کو اپنے دنیاوی فائدوں کی خاطر قہبہ گری پر مجبور نہ کرو زمانہ جاہلیت میں اہل عرب اپنی لانڈیوں سے قہبہ گری کا پیشہ کراتے تھے اور ان کی کمائی کھاتے تھے اسلام میں اس پیشے کو ممنوع قرار دیا گیا جبکہ وہ خود پاک دامن رہنا چاہتی ہوں مطلب یہ ہے کہ اگر لانڈی خود اپنی مرضی سے بدکاری کی مرتکب ہو تو وہ اپنے جرم کی آپ ذمہ دار ہے قانون اس کے جرم پر اسی کو پکڑے گا لیکن اگر اس کا مالک جبر کر کے اس سے پیشہ کرائے تو ذمہ داری مالک کی ہے اور وہی پکڑا جائے گا اور جو کوئی ان کو مجبور کرے تو اس جبر کے بعد اللہ ان کے لیے غفور و رحیم ہے مسلم قبلکم ہم نے صاف صاف ہدایت دینے والی آیات تمہارے پاس بھیج دی ہیں اور ان قوموں کی عبرت ناک مثالیں بھی ہم تمہارے سامنے پیش کر چکے ہیں جو تم سے پہلے ہو گزری ہیں اور وہ نصیحتیں ہم نے کر دی ہیں جو ڈرنے والوں کے لیے ہوتی ہیں اللہ نورس میلہ نسل نور میشک مسب عل میسب فی ز ازت کن کب دی شجتی مک يوقد من شجرة مباركة لا شرقية ولا غربية يَكَادُ می زونتی يَكَادُ یقین یقین او سم نُورٌ رل نو نوری مئی کل شعین علی اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے یعنی کائنات میں جو کچھ بھی ظہور ہے اسی کے نور کی بدولت ہے کائنات میں اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طاق میں چراغ رکھا ہوا ہو چراغ ایک فانوس میں ہو فانوس کا حال یہ ہو کہ جیسے موتیوں کی طرح چمکتا ہوا ہار اور وہ چراغ زیتون کے ایک ایسے مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہو جو نہ شرقی ہو نہ غربی جس کا تیل آپ ہی آپ بھڑکتا پڑتا ہو چاہے آگ اس کو نہ لگے اس طرح روشنی پہ روشنی بڑھنے کے تمام اسباب جمع ہو گئے ہوں اس تمثیل میں چراغ سے اللہ تعالی کی ذات کو اور تاق سے کائنات کو تشبیح دی گئی ہے اور فانوس سے مراد وہ پردہ ہے جس میں حضرت حق نے اپنے آپ کو نگاہ خلق سے چھپا رکھا ہے گویا یہ پردہ فی الحقیقت اقفا کا نہیں شدت ظہور کا پردہ ہے نگاہ خلق اس کو دیکھنے سے اس لیے آجز ہے کہ نور ایسا شدید اور بسیط اور محیط ہے جس کا ادراک محدود بینائیاں نہیں کر سکتی رہا یہ مضمون کہ چراغ ایک ایسے درخت زیتون کے تیل سے روشن کیا جاتا ہے جو نہ شرقی ہو نہ غربی تو یہ صرف چراغ کی روشنی کا کمال اور اس کی شدت کا تصور دلانے کے لیے ہے کیونکہ قدیم زمانے میں زیادہ سے زیادہ روشنی روغن زیتون کے چراغوں سے حاصل کی جا سکتی تھی اور ان میں روشن ترین چراغ وہ ہوتا تھا جو بلند اور کھلی جگہ کے درخت سے نکالے ہوئے تیل کا ہو اور یہ جو فرمایا کہ اس کا تیل آپ سے آپ بھڑکا پڑتا ہو چاہے آگ اس کو نہ لگے اس سے بھی چراغ کی روشنی کے زیادہ سے زیادہ تیز ہونے کا تصور دلانا مقصود ہے اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے وہ لوگوں کو مثالوں سے بات سمجھاتا ہے وہ ہر چیز سے خوب واقف ہے له فيها اس کے نور کی طرف ہدایت پانے والے ان گھروں میں پائے جاتے ہیں جنہیں بلند کرنے کا اور جن میں اپنے نام کی یاد کا اللہ نے ازن دیا ہے يخافون يوما يوماً تتقلب فيه القلوب والأبصار ان میں ایسے لوگ صبح و شام اس کی تسبیح کرتے ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے اور اقامت نماز و ادائے زکوت سے غافل نہیں کر دیتی وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں دل الٹنے اور دیدے پتھرا جانے کی نوبت آ جائے اور وہ یہ سب کچھ اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ ان کے بہترین آمال کی جزا ان کو دے اور مزید اپنے فضل سے نوازے اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعت یحسبہ الظمآن ماء ثو ارم ہت امو مجھ ہت اموش دوں في سب واللہ سریع الحساب اس کے برقس جنہوں نے کفر کیا ان کے عامال کی مثال ایسی ہے جیسے دشتے بے آب میں سراب کہ پیاسا اس کو پانی سمجھے ہوئے تھا مگر جب وہاں پہنچا تو کچھ نہ پایا بلکہ وہاں اس نے اللہ کو موجود پایا جس نے اس کا پورا پورا حساب چکا دیا اور اللہ کو حساب لیتے دیر نہیں لگتی او کظلمات في بحر اللجی او شاہ موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یده لم یکد یراها وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورًا یا پھر اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک گہرے سمندر میں اندھیرہ کے اوپر ایک موج چھائی ہوئی ہے اس پر ایک اور موج اور اس کے اوپر بادل تاریکی پہ تاریکی مسلط ہے آدمی اپنا ہاتھ نکالے تو اسے بھی نہ دیکھنے پائے جسے اللہ نور نہ بخشے اس کے لیے پھر کوئی نور نہیں ہے سولتھی ہے اللہ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کی تصبیح کر رہے ہیں وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہیں اور وہ پرندے جو پر پھیلائے اڑ رہے ہیں ہر ایک اپنی نماز اور تصبیح کا طریقہ جانتا ہے اور یہ سب جو کچھ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر رہتا ہے نف آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے اور اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے المتر صحب سملی فین سم جال کم سم جال کم مِنْ خو ملو مِنَ لم ویون جیل میب سی بِهِ بردیوں سو سوئی بِهِ سوئی بوبی مئیشی پو يَشَاءُ ويصرفه سَنَا بَرْقِهِ <بِالْأَبْصَار> کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ بادل کو آہستہ آہستہ چلاتا ہے پھر اس کے ٹکڑوں کو باہم جوڑتا ہے پھر اسے سمیٹ کر ایک کسیف ابر بنا دیتا ہے پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے خول میں سے بارش کے قطرے ٹپکتے چلے آتے ہیں اور وہ آسمان سے پہاڑوں کی بدولت جو اس میں بلند ہے, اولے ہے. اس سے مراد سردی سے جمے ہوئے بادل بھی ہو سکتے ہیں جنہیں مجازن آسمان کے پہاڑ کہا گیا ہو اور زمین کے پہاڑ بھی ہو سکتے ہیں جو آسمان میں بلند ہیں جن کی چوٹیوں پر جمی ہوئی برف کے اثر سے بسا اوقات ہوا اتنی سرد ہو جاتی ہے بادلوں میں انجماد پیدا ہونے لگتا ہے اور اولوں کی شکل میں بارش ہونے لگتی ہے پھر جسے چاہتا ہے ان کا نقصان پہنچاتا ہے اور جسے چاہتا ہے ان سے بچا لیتا ہے اس کی بجلی کی چمک نگاہوں کو خیرہ کیے دیتی ہے فی ذالک لعبرتا لئولی الابصار رات اور دن کا اُلٹ پھیر وہی کر رہا ہے اس میں ایک سبق ہے آنکھوں والوں کے لئے واللہ خلق کل دابت من ما فمنہم نئی شیا على نئی شیال رج مَا اوب یح کو میش كُلِّ کل قدی اور اللہ نے ہر جاندار ایک طرح کے پانی سے پیدا کیا کوئی پیٹ کے بل چل رہا ہے تو کوئی دو ٹانگوں پر اور کوئی چار ٹانگوں پر جو کچھ وہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے لقد انزلنا آیات مبینہ اللہ مستقیم ہم نے صاف صاف حقیقت بتانے والی آیات نازل کر دی ہیں آگے سرات مستقیم کی طرف ہدایت اللہ ہی جسے چاہتا ہے دیتا ہے بَعْدِ برسم وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ اور رسول پر اور ہم نے اطاعت قبول کی مگر اس کے بعد ان میں سے ایک گروہ اطاعت سے منہ مو موڑ جاتا ہے ایسے لوگ ہرگز مومن نہیں ہیں ہے ادی و رسولی جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ اور رسول کی طرف تاکہ رسول ان کے آپس کے مقدمے کا فیصلہ کرے تو ان میں سے ایک فریق کترا جاتا ہے وَإِن الْحَقُ يَأْتُو البتہ اگر حق ان کی موافقت میں ہو تو رسول کے پاس بڑے اطاعت کیش بن کر آ جاتے ہیں افیق الم امت امیف اللہ علیہ بل کہ کیا ان کے دلوں کو منافقت کا روگ لگا ہوا ہے یا یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں یا ان کو یہ خوف ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر ظلم کرے گا اصل بات یہ ہے کہ ظالم تو یہ لوگ خود ہیں ان نمک نکم اللہ بينهم ان يقولوا ایمان لانے والوں کا کام تو یہ ہے کہ جب وہ اللہ اور رسول کی طرف بلائے جائیں تاکہ رسول ان کے مقدمے کا فیصلہ کرے تو وہ کہیں کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں رسول اور کامیاب وہی ہے جو اللہ اور رسول کی فرما برداری کریں اور اللہ سے ڈریں اور اس کی نافرمانی سے بچیں وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ أَمَرْتَهُمْ بل قُلْ لَا ان امرتم لوجوم إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ یہ منافق اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمے کھا کر کہتے ہیں کہ آپ حکم دیں تو ہم گھروں سے نکل کھڑے ہوں ان سے کہو قسمیں نہ کھاؤ تمہاری اطاعت کا حال معلوم ہے تمہارے کرتوتوں سے اللہ بے خبر نہیں ہے کل اب الرسول علئی محمل محمد رسولی بل کہ موتی بنو اور رسول کے تابع فرمان بن کر رہو لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو تو خوب سمجھ لو کہ رسول پر جس فرض کا بار رکھا گیا ہے اس کا ذمہ دار وہ ہے اور تم پر جس فرض کا بار ڈالا گیا ہے اس کے ذمہ دار تم ہو اس کی اطاعت کرو گے تو خود ہی ہدایت پاؤ گے ورنہ رسول کی ذمہ داری اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ صاف صاف حکم پہنچا دے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 ولو مکل دین دلو بل ہوفیم یا بو نیلو شیخو نیش باد اللہ نے وعدہ فرمایا ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں کہ وہ ان کو اسی طرح زمین میں خلیفہ بنائے گا جس طرح ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو بنا چکا ہے ان کے لیے ان کے اس دین کو مضبوط بنیادوں پر قائم کر دے گا جسے اللہ نے ان کے حق میں پسند کیا ہے اور ان کی موجودہ حالت خوف کو امن سے بدل دے گا بس وہ میری بندگی کریں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں بعض لوگ اس کا یہ مطلب سمجھ بیٹھے ہیں کہ جس کو بھی دنیا میں حکومت حاصل ہے اسے خلافت حاصل ہے حالانکہ آیت میں ارشاد یہ ہوا ہے کہ جو اہل ایمان ہوں گے اللہ ان کو خلافت عطا فرمائے گا اور جو اس کے بعد کفر کرے اس کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ خلافت پا کر ناشکری کرے اور یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ منافقانہ روش پر اتر آئے کہ بظاہر مومن ہو اور حقیقت میں ایمان سے خالی تو ایسے ہی لوگ فاسق ہیں وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ الزَّكَاةَ وَأَطِيعُ الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ نماز قائم کرو زکوات دو اور رسول کی اطاعت کرو امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا لا تحسبن الذين كفروا النار ولبئس جو لوگ کفر کر رہے ہیں ان کے متعلق اس غلط فہمی میں نہ رہو کہ وہ زمین میں اللہ کو آجز کر دیں گے ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے اوہلینستی کلدی نلکتو کمل میسل مِن قَبْلِ صَلاَةِ الفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلاَةِ العِشَاءِ فَلَا عَوْرَاتَ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُمْ طَوَّفُوا عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ لوگوں جو ایمان لائے ہو لازم ہے کہ تمہاری لانڈی غلام اور تمہارے وہ بچے جو ابھی عقل کی حد کو نہیں پہنچے ہیں تین اوقات میں اجازت لے کر تمہارے پاس آیا کریں صبح کی نماز سے پہلے اور دوپہر کو جب کہ تم کپڑے اتار کر رکھ دیتے ہو اور عشاء کی نماز کے بعد یہ تین وقت تمہارے لیے پردے کے وقت ہیں ان کے بعد وہ بلا اجازت آئیں تو نہ تم پر کوئی گنا ہے نہ ان پر تمہیں ایک دوسرے کے پاس بار بار آنا ہی ہوتا ہے اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنے ارشادات کی توضیح کرتا ہے اور وہ علیم و حکیم ہے علی منحکیم اور جب تمہارے بچے عقل کی حد کو پہنچ جائیں تو چاہیے کہ اسی طرح اجازت لے کر آیا کریں جس طرح ان کے بڑے اجازت لیتے رہتے ہیں اس طرح اللہ اپنی آیات تمہارے سامنے کھولتا ہے اور وہ علیم و حکیم ہے اور جو عورتیں جوانی سے گزری بیٹھی ہوں نکاح کی امیدوار نہ ہوں وہ اگر اپنی چادریں اتار کر رکھ دے تو ان پر کوئی گناہ نہیں بشرتی زینت کی نمائش کرنے والی نہ ہو تاہم وہ بھی حیاداری ہی برتے تو ان کے حق میں اچھا ہے اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے ہر جل آل جی ہر جل آل مری بھی ہر جل آل م کلمی کم او بوئوتی آب اوتی ام مہاتی کم او بوتی ام مہاتی کم او بوتی اخوانی او بوتی آخواطی او بوتی آمام او اوبتی أو اخوالكم او اؤ خالاتكم او کم خالاتكم،, خالاتكم او ما ملكتم کؤ او صديقكم ليس عليكم جناح ان کور جميعا او اشت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 يبين الله لكم الآيات لكم تعقلون کوئی حرج نہیں اگر کوئی اندھا یا لنگڑا یا مریض کسی کے گھر سے کھا لے اور نہ تمہارے اوپر اس میں کوئی مزائقہ ہے کہ اپنے گھروں سے کھاؤ یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے یا اپنی ماں نانی کے گھروں سے یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے یا اپنی بہنوں کے گھروں سے یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے یا اپنے مامو کے گھروں سے یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے یا ان گھروں سے جن کی کنجیاں تمہاری سپردگی میں ہوں یا اپنے دوستوں کے گھروں سے اس میں کوئی بھی حرج نہیں کہ تم لوگ مل کر کھاؤ یا الگ الگ البتہ جب گھروں میں داخل ہوا کرو تو اپنے لوگوں کو سلام کیا کرو دعائے خیر اللہ کی طرف سے مقرر فرمائی ہوئی بڑی بابرکت اور پاکیزہ اس طرح اللہ تعالی تمہارے سامنے آیات بیان کرتا ہے توقع ہے کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لوگے ان۔ مل میو نلوین امنو بل کنو مہوم جائلم لمبوتین نلینستہ سلین شا انہ مومن تو اصل میں وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مانے اور جب کبھی کسی اجتماعی کام کے موقع پر رسول کے ساتھ ہوں تو اس سے اجازت لیے بغیر نہ جائیں اے نبی جو لوگ تم سے اجازت مانگتے ہیں وہی اللہ اور رسول کے ماننے والے ہیں پس جب وہ اپنے کسی کام سے اجازت مانگیں تو جسے تم چاہو اجازت دے دیا کرو اور ایسے لوگوں کے حق میں اللہ سے دعائے مغفرت کیا کرو اللہ یقیناً غفور و رحیم ہے دع فنس بہت نئی بہ دلی مسلمانو اپنے درمیان رسول کے بلانے کو آپس میں ایک دوسرے کا سا بلانا نہ سمجھ بیٹھو اللہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو تم میں سے ایسے ہیں کہ ایک دوسرے کی آڑ لیتے ہوئے چپکے سے سٹک جاتے ہیں رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی فتنے میں گرفتار نہ ہو جائیں یا ان پر دردناک عذاب نہ آ جائے اللہ ان لیا تمہ نبی اُن بھی کل خبردار رہو آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے تم جس روش پر بھی ہو اللہ اس کو جانتا ہے جس روز لوگ اس کی طرف پلٹائے جائیں گے وہ انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے